بعد. فقال اللہ تبارک و في فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیل العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفخه قل هل يستمی اللذین یعلمون والذین لا يعلمون انما یتذکر قلو الالباب وقال تعالیٰ يرفع اللہ الذین آمنوا ملكم والذین روضوا العلم درجات وقال تعالیٰ انما یوش اللہ من عباده العلماء کو زندگی بسر کرنے کے لیے جو رہنمائی اور ہدایت ناصل کی ہے وہی اللہ ہی کی صورت اس کا علم حاصل کرنا یہ تمام تر انسانوں کے لیے ضروری ہے اور پھر خاص کر وہ لوگ جو وہی پر ایمان لانے والے ہیں اپنے آپ کو مسلم اور مومن سمجھتے ہیں ان کے لیے وحی کا علم اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک علم ہی نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ ایمان کس چیز پہ گے ایمان لانے کے لیے علم ضروری ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی علم لازمی اور ضروری ہے بغیر علم کے نہ عقیدہ بنایا جا سکتا ہے نہ علم کے بغیر عمل کیا جا سکتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین کی نازل کرتا وحی اور اس کے احکامات ان کو سمجھنا اور سیکھنا یہ مسلمانوں پر فرض عین ہے یہ لازم اور ضروری ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر انسان کے لیے صرف اس قدر علم حاصل کرنا فرض ہے جس قدر علم اس کے عقیدے اور روزمرہ پیش آنے والے عمل کو کافی ہو جائے البتہ مسلم معاشرے میں ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو اس سے بڑھ کے علم حاصل کرے صرف اپنی ذات کی حرکت نہیں بلکہ اس کا علم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ وحی اور ہدایت کے بارے میں اس قدر ہو کہ معاشرے میں موجود لوگوں کی ضرورت بھی وہ پوری کر سکے و اپنے عر کے ساتھ معاشرے میں پیش آنے والے مسائل کا حل خالص اللہ رب العالمین کی وہی اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرامین کے مطابق پیش کر سکتا یہ علم وہی الٰہی کا علم جس قدر کوئی حاصل کرے گا وہ اپنے معاشرے میں بھی اور اللہ رب العالمین کے ہاں بھی اسی قدر ممتاز ہوتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعف اللہ اللہ دینہ عامان کم و اللہ دینا العلم دراجات تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ انہیں دراجات میں بلند فرماتا ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو ان کے اعمال کے حساب سے دراجات میں بلند کرے گا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عزت اور مقام عطا کرے گا فرمایا قُل يستب لا کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں اناما یقیناً صرف اور صرف عمل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اور نصیحت پکڑتے ہیں کیونکہ یہ علم حقیقت میں بندے کو اللہ حکالعالمین کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے کا علم اللہ حکب العالمین کی معرفت اور پہچان کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما من یکشا الما یقیناً اللہ سے صرف اور صرف بندوں میں سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ کو خوب جاننے والے جو اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ جانتا ہے جسے اللہ رب العالمین کی جس قدر زیادہ معرفت ہے وہ اس قدر زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا اور جس کی معرفت اللہ رب العالمین کے بارے میں کم ہو جس کا علم اللہ کے بارے میں تھوڑا ہو وہ اللہ سے کم ڈرتا ہے علم اللہ رب العالمین سے بندے کو ڈرنے والا بناتا ہے اور اگر کسی آدمی کا اللہ عرب العالمین کے بارے میں اللہ کی نازل کردہ وہی کے بارے میں علم نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ہی انکار کر بیٹھتا ہے. یہ تحریر کیا ہے صرف اللہ تعالی کی نازل کردہ وحی سے نا کا نتیجہ لبرلزم کیا ہے دین سے دوری کا دوسرا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت رہنمائی آئے گی تو جو اس رہنمائی کی پیروی کرے اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غم زدہ ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وحی کے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا نوا اللہ عرآن سمع منا علی اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش و قرب رکھے شاد آباد رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی فحافیدہ ہو پھر اس نے اس کو اچھی طرح سے یاد کیا حا کہ اس نے وہ بات آگے دوسرے تک پہنچا دی کتاب و سنت کی کوئی بات دین کا کوئی بھی مسئلہ اگر کوئی آدمی سنتا ہے اسے سن کے پھر یاد رکھے اس کے اندر کسی قسم کا تغیر کمی بیشی نہ کرے اپنی طرف سے ہاشیہ آرائی شروع نہ کر دے اپنی باتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ نہ کر دے جتنی بات سنی ہے جیسے سنی ہے ویسے ہی وہ آگے پہنچا دے فرمایا ندال مر اللہ ایسے بندے کو ہمیشہ خوشیوں سے ہمکینار رکھے اس کے چہرے کو تر رکھے اسے خوش و خرم رکھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ وہ انبیاء کے والد ہیں جس کے پاس دین کا جتنا علم ہے اس نے نبوت کی وراثت سے اتنا حصہ لیا ہے الانبیاء علماء دین کو جاننے والے انبیاء کے وارث ہیں وہ ان تو دیناروں والا درہما اور جو انبیاء ہیں یہ درہم و دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ مال و دولت دنیا کا اگر کسی نبی کی جائیداد اس کے طریقے میں ہوتا ہے تو وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے ورساں میں تقسیم نہیں کیا جاتا انبیاء کی وراثت کیا ہے فرمایا یہ علم ہے ورث العلم علم کا ترکہ انبیاء چھوڑتے ہیں فامن آخادہ ہوں آخادہ بھی ہر تو جس نے اسے حاصل کیا علم اس نے نبوت کا ایک وافر حصہ پا لیا نبوت کے ترکے میں سے اس نے ایک وافر حصہ حاصل کر لیا ہے یعنی علم دین جس قدر بندہ زیادہ حاصل کرے اسی قدر اس کے لیے نبوت کے درکے میں سے حصہ ہے کوئی صرف نماز روزہ تہارت اور صدقہ زکوٰۃ اس قسم کے چند بنیادی بنیادی امور سیکھنے پہ اتفاق کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے لیے اتنا ہی کام جتنا کچھ نے سیکھا اس نے نبوت کے ترکے میں سے اتنا حصہ لیا جو اسے دو قدم آگے بڑھے گا وہ اور زیادہ حصہ پالے گا اور جو آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا اور مسلسل دین کو سمجھنے کی تگود میں لگا رہے دین سیکھنے کی کوشش میں لگا رہے وہ مسلسل نبوت کی وراثت کا اخبار بنتا چلا یہ انبیاء کی وراثت ہے سیدنا بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا راج الن واحد اگر اللہ کی قسم تیری وجہ سے اگر اللہ تعالی کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے خیر اللہ من نہ ہو تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ پاس علم ہو اور پھر وہ علم کو اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ دوسروں کو بتائے آپ جبا سنیں سننے کے بعد جو کچھ آپ کی سمجھ میں آیا ہے اللہ اس کے رسول کی بات جو آپ نے سنی اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں گھر جائیں اہل خانہ کو بتائیں دوست احباب کی مجلس میں بیٹھیں ان کو خبردار کریں اور سمجھائیں شاید آپ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی راہ راست پہ آ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے اللہ رب العالمین کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے تو وہ آپ کے لیے سرخ اولٹوں سے بہتر ہے کوئی طرز سنیں علماء کی مجلس میں بیٹھے خود قرآن مجید کھول کر اس کا مطالعہ کریں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کی تفصیل پڑھیں احادیث کی کتب پڑھیں دینی کتابوں کا مطالعہ کریں جو کچھ آپ نے اخذ کیا ہے جو سیکھا اور سمجھا ہے اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ جس طرح آپ اپنی مجلسوں میں آج کل الیکشن کا دور دورہ ہے تو ہر بندہ کسی نہ کسی پہ تبصرہ جڑ رہا ہوتا ہے تو ان دائیں بائیں کے تبصروں سے ہٹ کر دین کو اپنی گفتگو کا مرکز بنائیں ایک دوسرے کی اصلاح اپنی اصلاح و بہتری دین کا علم حاصل کریں جو ذریعہ آپ کو میسر آتا ہے جو موقع آپ کو میسر آتا ہے اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں جس قدر ہو سکتا ہے اپنی مصروفیات سے وقت نکالیں اور ان میں بھی سیکھیں اور سیکھنے کے بعد پھر وہ انحوسا کم و خود بھی اس پر عمل پیرا ہو کے جہنم سے بچیں اور اپنے اہل ویات کو بھی اس پر عمل کروائیں اور انہیں بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے دوست احباب کو اور حصہ و مقربہ کو بھی اس کی ترقی اور ترغیب دیں آج کل دوست دوسرے کی دوستی میں دنیاوی خیر خواہی تو کرتے ہیں لیکن بھی خیر خواہی کو بھول جاتے ہیں حتیٰ کے اجنبی کے ساتھ بھی لوگ دنیاوی معاملے میں خیر خواہی رکھتے ہیں کسی کی گاڑی صبح و سویرے کوئی نکالے یا اس کی لائٹیں رات کو بند کرنا کھل گیا وہ جا رہی ہو تو لوگ اس کو اشارے کر کے کہتے ہیں موٹر سائیکل کا کسی کا سٹینڈ اس نے نہ اٹھایا ہو تو لوگ پیچھے سے بھاگ کے قریب جا کے کہتے ہیں سٹینڈ اٹھا خیر خاہی ہے الدین الحا یہ بھی دین ہے دین ہے ہی خیر خاہی کا نام لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخروی خیر خواہی وہ اصل خیر خواہی کہ آپ اپنے احبا کو اپنے اکربا کو آگ میں جانے سے بھی بچائیں ان کے اندر شرعی کمی کو تاہی جو ہے جو میں دینی کمی ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اس کو بتائیں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے سمجھ دی ہے فہم سے نوازا ہے دین کی تو آپ اسے آگے منتقل کریں جدن آپ کی ہدایت کی وجہ سے اگر اللہ نے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دی خیر اللہ کا منہم الرخ اونٹوں سے فکر ہے یہ سرخ اونٹ عرب کا بڑا قیمتی اثاثہ تھے <تصفيق> بہت قیمتی سمجھے جانے والے اونٹ ہوا کرتے تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں کا تذکرہ کیا اسی طرح سیدنا ابو بحر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من جو بھی میری اس جب میں آیا لم اور مسجد میں آیا مقصد یا دین سکھائے سیکھنے یا دین سکھانے کی غرض سے مسجد میں آنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کے قیم مقام جتنا عجر میدان جہاد میں میدان تہاد میں کھڑے مجاہد کو ملتا ہے اتنا ہی دین سیکھنے اور سکھانے کی غرض سے مسجد میں آنے والے کو ملتا ہے اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کا سبب اس کا کیا ہے صرف دین سیکھنا یا دین سکھانا فلاحوں کا حج اس کے لیے اس حاجی کے برابر اجر ہے جس کا حج مکمل ہو چکا لوگ بڑا بڑا خرچہ کر کے اور مشقتیں اٹھا کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ فریضہ ہے اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے لیکن اس حج میں کچھ کمی کوتاہی کچھ اونچ نیچ اور اگر کوئی آدمی مسجد میں آئے صرف لوگوں کو دین سکھانے کے لیے یا خود دین سیکھنے کے لیے حکمۂ جمعہ ہے درس کی مجلس ہے یا کسی طرح مجلس کلاس کی صورت میں منعقد ہونے والی حدیث کی کلاس ہے مسجد میں قرآن کی ترجمے کی تفسیر کی کلاس ہے کوئی اس میں آتا ہے دین سیکھنے کے لیے فرمایا فلاحوں کا اجری حاج جن تام حجو اس کو اس آدمی کے برابر اجر ملے گا جس کا حج پوری طرح سے مکمل ہو کسی قسم کی کوئی کمی کو تاہم ہو اور حج مکمل کرنے والے کے لیے جو رفس اور فسوق اور جداد سے بچا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آتا یو و امتو. وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے یہ اپنی پیدائش کے دن صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے صاف تھا یہ دین سیکھنے اور سکھانے کا اجر ہے اور پھر اگر آپ دین سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو اپنے بنی بچوں کو بہن بھائیوں کو والدین کو اپنے دوست احباب کو کسی کو بھی آپ نے سیدھی راہ پر لگا دیا یہ عمل آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی عجر و ثواب کا باعث اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حرا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نظامات انسان ان قطع جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منتع ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو اس کے اعمال کا اجر اور ثواب نہیں ملتا کیونکہ بندہ عمل کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا فوق کو ملتا ان بن مگر تین چیزیں ہیں جن کا اجر مرنے کے بعد بھی بندے کو ملتا رہتا ہے من صدقات جاریہ کسی نے صدقہ جاریہ دیا ایسا فل صدقہ جس سے لوگ مسلسل فائدہ اٹھائیں اور علم یا اس نے اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کو کچھ سکھا دیا سمجھا دیا راہ راست پہ کسی کو لگا دیا وہ جب تک اس راستے پہ دین پر چلتا رہے گا اس چلانے والے کو اجر ملے گا اور اس نے ایک آدمی کو بتایا ہے وہ ایک آدمی آگے نزیب جتنے بھی افراد کو بتائے گا اسے بھی اجر ملے گا اسے بھی اجر ملتا ہے اولدن صالح اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے اس کا بھی اجر مرنے والے کو مرنے کے بعد مسلسل ملتا رہتا ہے سدما جاریہ اور علم یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی ہو جاتی مثلا آپ سدفا کرنا چاہتے ہیں سدما جاریہ اور ساتھ ساتھ لم بھی چھوڑنا چاہتے ہیں ایک تو ہے کہ آپ خود علم سیکھیں اور سکھائیں اور سمجھائیں اور دوسرا کہ دینی قطب مجید اس کی تفاصیر احادیث احادیث کی کتب احادیث کی شروحات یہ خرید کے طلبا کو مدارس کو جہاں یہ مسلسل بڑی پڑھائی جاتی ہیں وہاں دیں یہ آپ کا صدقہ جاریہ ایک کتاب سے نہ جانے کتنے طلباء پڑھیں گے اور پڑھ کے وہ جو علم لیں گے اور آگے منتقل کرتے چلے جائیں گے وہ سب آپ کے میزان حسانات کا حصہ بنتا چلا جائے گا اور پھر کیا ہی خوب ہو کہ اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے یا بیٹی کو وقف کریں دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے اور اس پر خرچ کریں اسے دینی کتب فراہم کریں اور اس کی علمی ضروریات پوری کریں صدہ جاریہ بھی ہے علم بھی ہے اور سال اولاد بھی ہے تینوں چیزیں اس بچے یا بچی میں جمع اور یہ آپ کے لیے توشہ یاخرت میں یہ تین طرح کے عمل انسان کے مرنے کے بعد اسے فائدہ دیتے رہتے ہیں اور اسلام کو قائم رکھنے کا سبب یہ دین کا علم ہے دین کے علم کو سیکھنا اور سکھانا ہے اب لوگوں کے پاس دین سمجھنے سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا اپنے کاروبار کے لیے اپنی فیکٹری ادارے کے لیے وہ مختلف ورک شاپس اٹینڈ کرتے ہیں طرح طرح کی ٹریننگز لیتے ہیں تربیت لیتے ہیں لیکن دین کو سیکھنے کے لیے کوئی ورکشاپ نہیں اس کی کوئی حکمت عملی ہی نہیں کوئی اس اسٹریٹجی وجہ نہیں تھی اور نہ ہی اس جانب کوئی توجہ اور ارادہ ہوتا تھا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ چونکہ ہم خود دینی علوم سے غافل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے نہ آشنا نتیجہ تک ہماری آئندہ آنے والی نسلیں وہ دین سے مسلسل دور ہوتی چلی جا رہی گزشتہ چند سالوں میں تقریباً گزشتہ دس سال کے عرصے کے دوران جس قدر الحاد اور لبرلزم کا طوفان پاکستان میں آیا ہے اس سے پہلے نہیں تھا اور یہ سیل رواں بڑھتا ہی چلا جائے گا اگر ہم نے دینی علم کی اہمیت کو نہ سمجھا اس جانب توجہ نہ کی تو اس کے آگے بند باندھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا لادنی الہاد شرک فتنہ ان ساری چیزوں کا اصل سبب اور اس کی اصل وجہ علم سے ڈھونڈی علم کو جاننے والے لوگ جو جو کم ہوتے چلے جائیں گے فتنے فساد کفر و شرک میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور علم کتابوں کے بیٹھنے سے کام نہیں ہوتا بلکہ علم اہل علم کے ختم ہونے سے کم ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن امر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا يقبل العلم من العباد اللہ تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ اللہ بندے کے سینے سے علم چھین لے ایسے نہیں ہوگا کہ کسی کے سینے میں علم ہے اور وہ علم اللہ تعالی چھین لے ایسے نہیں ہوگا اللہ کی یکلم بے قبدل علما لیکن علم کو اللہ قبض کرے گا علماء کو قبض کر کے علماء کو اٹھا کے اٹھاتے حجہ ارعالم کے من حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلے گا اذا لم مقیہ عالما جب کوئی عالم دین کو جاننے والا باقی نہیں رہے گا انتہد الناس رؤوسا جہ تو لوگ جاہروں کو اپنا بڑا بنا لیں بلند نہیں لوگوں کو ضرورت ہے مسائل پوچھنے کی رہنمائی دینے کی اب علم والے لوگ نہ رہے تو لوگ جاہروں کو ہی علم والا سمجھیں گے فصو ان سے پوچھا جائے گا فغیر علم وہ بغیر علم کے اٹکل پچو لگائیں گے اور غلط صلط فتوے دیں گے فغلو و وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ اور یہ منظر آہستہ آہستہ دیکھنے کو مل رہے غولاما کی کمی واصف غلامہ ویسے تو ہر سال مدارس سے ایک کھیپ تیار ہو کے نکلتی ہے ہر سال طلامہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں لیکن حالت کیا ہے ابرل میں آ لاتا جی تو سو اونٹوں کی تلاب لیں آپ کے پاس سو اونٹ ہو لاتا جیلا لیکن سواری کے قابل ایک بھی نہیں اس کے اسباب مدارس میں طلباء علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن فکر معاش ان کو ٹین رہتا ہے پڑھائی کی طرف توجہ کم اور کمانے کی طرف زیادہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ ہم نے آخر اپنے گھر کا نظام اور یہ وہ یہ سارا کچھ چلانا فراغت سے پہلے ہی یہ فکر انہیں دانگیر ہو جاتا ہے اور اسحاب خیر ان کی کیفیتیں بڑی عجیب ہیں ایسی جگہوں پہ تو خرچ کریں گے جہاں لگا ہوا نظر آئے لیکن اولاما تلامہ کی تاہم پہ خرچ کرنا قدرے مشکل لگتا ہے حالانکہ یہ بھی معاشرے کے اسحاب خیر کے کرنے کا کام اپنے ذمے دیں ایک یا دو طلباء یا زائد جس قدر وسعت تو طاقت ہے کہ انہیں فکر معاش سے آزاد کر دیں ان کی معاشی ضروریات آخر انسان ہیں وہ بھی ہوتی ہیں اور مڈل میٹرک کے بعد طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے تو اس وقت تک گھر والے بھی اس سے کچھ امید لگائے بیٹھے ہوتے اسکولوں کالج میں پڑھنے والے تو ساتھ ساتھ ٹیوشنیں پڑھا کے اور اس طرح کا معاملہ ان کا سلسلہ الگ لیکن شریک اور دینی علم حاصل کرنے والے کا معاملہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے کہ اس کو چوبیس گھنٹوں سے زیادہ وقت چاہیے اگر کوئی آٹھ سال لگاتا ہے مدرسے میں پڑھنے کے لیے اور دینی علوم میں وہ راسے اور پختہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے چوبیس گھنٹے بھی آٹھ سالوں میں کم کام کیونکہ یہ علم کوئی چھوٹا سا معمولی نہیں ہے ہمہ جہت ہے تمام تر شبہائے زندگی پر محیط ہے آخر اس نے فراغت کے بعد میڈیکل کے میدان میں بھی فتویٰ دینا ہے لت و حرمت ادبیات کی بازیں کرنی ہے اس نے تجارت کے بعد میں حلال و حرام لوگوں کو بتانا ہے اس نے کھانے پینے کے بارے میں لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز دینی ہے ان سب شعبہ جات پہ اس کی نظر ہونا ضروری ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مدارس میں یہ وہ قرآن اور حدیث اور عربی گرامر اور چند چیزیں یہی کافی ہو جاتی یہی نہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی نیا ہیں کسی کو راہ سے پھر علم ہونے کے لیے جو ضرور طلبا کی حادثت یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے اس پر توجہ کریں اپنی برسات قوت کے مطابق ایک آدمینہ سے ہی دو تین افراد مل کے ایک طالب علم جو پڑھنے میں قابل ہے لائق و ذہین ہے اس کو فکر معاش سے آزاد کرے یہ آپ کے لیے توشہ شاع آخرت ہوں یہ وہ علم ہوگا جس سے لوگ تا قیامت فائدہ اٹھاتے رہیں آج کل صورت حال کیا بنی ہوئی ہے ہمہ چہت علما کی کمی نتیجہ تن کسی نے غاندھی کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے اور اس کے نزدیک تو کوئی سترہ اخارہ سنتیں ہیں بس اور کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی ہے نہ پردہ فرض ہے نہ ہی روزہ فرض ہے اور نہ ہی نماز کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں اور, اور ہے کیا اسکالر دانشور دانشور نہیں دانشوار ہیں جو بندے کو دین سے دور اور بے حیائی کی طرف راغب کرتا چلا جائے کوئی دوسرا استا ہے تو اس کو تحقیق کے نام پہ مرزا محمد علی جہلی اور اس جیسے لوگ گھیر لیتے ہیں جو سراسر جہالت اور زلالت کی طرف بندے کو لے کے چلتے جاتے اور کی کرنے والے ان کے فالوورز وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں اتخذ الناس کو اپنا امام اور بڑا بنائیں گے ان سے پوچھیں گے تو افتومی ہوئے علم بغیر علم کے وہ فتفے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں تو علم دین اس کی حیثیت اور اہمیت اسے سمجھیں خود بھی کوشش کریں آپ کاروبار کرتے ہیں جاب کرتے ہیں کوئی بھی پیشہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے چوبیس گھنٹوں میں سے کچھ تھوڑا سا وقت دین سیکھنے کے لیے لگائیں اور سیکھ کر اسے اگلی نسل تک منتقل کریں اور پھر اپنی نسل میں سے اور مار تیار کریں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکثر کمزور لوگ تھے یہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے عمر بن امرخاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو وہ سب کو لے گئے کھبا میں نماز پڑھنے کے لیے یہ فرق ایک وہ جو کمزور ہے اور ایک وہ جو طاقتور ہے ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے المب من القبی القی روم زری کبھی ہومن کمزور ہوں سے بہتر معایا خیال حکم فل جاہلیتی خیال حکم فل اسلام ادا نسا جو جاہریت میں تم میں سے بہتر تھا اسلام کے بعد بھی وہ تم میں سے بہتر ہے شرط کیا ہے اذا ناسا کروں جب وہ اپنی اصلاح کر لیں اگر مضبوط معاشی طور پر مستحکم اور بڑے خاندان کا کوئی آدمی دیگی حاصل کرے گا تو وہ لوگوں کو ڈنڈے کے دور پہ بھی کرے گا اور جس بیچارے کو یہ فکر الحاق ہوگی کہ اگر میں نے کوئی ایسا مسئلہ بتا دیا جو متولی صاحب کی شان میں گستاخی ثابت ہوا تو میری چھٹی وہ تو بیچارہ کیا کرے گا وہ تو ہر وقت اسی فکر میں رہے گا کہ بس میری روٹی روزی چلتی رہے میرا چولا جلتا رہے فرق ہے خیال فی کم فل فی خیال و کم اپنی اولادوں میں اپنے بچوں میں یہ دینی علم کے حصول کا شوق پیدا کریں انہیں مدارس کی طرف بھیجیں دنیاوی بھی رلوق بھی سکھائیں دینی علوم بھی سکھائیں ورنہ نتیجہ وہی نکلے گا کہ آہستہ آہستہ لوگ دین سے محروم ہوتے جائیں گے اور گمراہی اور زلالت کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے تو محربہ